بسم اللہ, الرحمن الرحیم اللہ, حمد اللہ محمد وعلّہ آل محمد السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ مکتب حاطر سکینہ موجود تمام خاران اور میزانیہ شدید موجود خانہ گرامی باقی تمام سامعین کو شموسن اعبار سلام سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دہ کتافی کہاوت میں سے باب نمبر اکاون باب الفرائض یعنی وراثت کے بارے میں ہیں اس سلسلے میں قرآن پاک آہت ہوں جن میں وراثت کا جو ہے ایک اہم حصہ آپ لوگوں کو آیت نے بیان کیا میاں بیوی کا حصہ بندہ فوج ہے اس کے وارثین میں آخیافی بھائی بہنیں ہوں جن کا ماں باپ ماں ایک ہے یا جو ہے مذلقن اولاد کے حصہ ماں باپ کا حصہ یہ بیان فرمایا اس کے بعد آگے اللہ جو وصیت کے بارے میں ان سب کے بارے میں تمام وراثت کے اقسام میں یہ بیان فرمایا تھا کہ مال وارثین میں اس وقت تقسیم ہوگا پہلے اس کی وسیع قرضہ ہو تو اس کو پورا کریں گے اور وصیت ہو تو اس کو پورا کریں گے وصیت اور قرضہ پورا کرنے کے بعد پھر جو مال بچ گیا وارثین میں تقسیم کریں گے ابھی آنے والا آیت جو بقیہ کا رہ گیا تھا اس آیت کے آخری میں صفحہ نمبر دو سو چو پہ آگے فرماتے ہیں او غیر مزارن وصیت من اللہ آنے یہ آیت جو ہے اس سے پہلے آیا تھا کہ فنکان و اکثر منظال کے قوم شرکاف حصہ نمباد وصیت ہاں صفحہ نمبر تین سو کے آخر میں نمباد وصیت اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد تیوسا بیان جس کے اس مرنے والے نے وصیت کی ہیں اس کو پورا کرنی یا آنکھوں قرضہ وغیرہ ہے تو اس کو پورا کرنے کے بعد غیر منظر درحال کی جو ہے کسی کو نقصان پہنچائے بغیر غیر مزارن وصیت امین اللہ یہ غیر مزار اس وصیت یا دین سے مربوط ہے ہاں جی وصیت اور دین سے مربوط ہے کیونکہ وصیت جو ہے مرد کے لیے جو ہے ہاں کوئی بھی والے کے لیے اپنے مال میں ایک تہائی سے زیادہ میں وصیت نہیں کر سکتے اگر وہ ایک تہائی سے زیادہ میں وصیت کریں گے تو وہ وصیت وارشین کے حق میں زوال ہے ان کو نقصان پہنچانے والا ہے تو پھر اس وصیت پر عمل ایک تہائی سے زیادہ میں وصیت کرنی میں پھر اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے مارثین کو ایک تہائی اور اس سے کم ہے ان کو عمل کرنا ضروری ہے اسی طرح دین میں بھی مزار ہو سکتا ہے زراعت پوچھنے والا قرض وہ اس کے ایک تو واقعے قرض ہوتا ہے کسی کے اوپر وہ دینا ہوتا ہے ایک دفعہ جو ہے ہاں جی واقعے میں تو قرض نہیں ہے لیکن اس نے کہا مرنے والے نے ہاں شا کے طور پر کہا بھائی فلاں آدمی کو میرے اوپر اتنا قرضہ ہے تو اس کو اس سے فائدہ پہنچانا پہنچانا چاہتا ہے تو واقعی میں قرضہ نہیں ہے لیکن قرضہ ہے بول کے چلے جاتے ہیں تاکہ اس بندے کو کوئی فائدہ پہنچائیں تو چونکہ قرضہ اور وصیت کو تو ہر صورت میں نکالنا ہے قرضہ وصیت میں شامل نہیں ہے تو اس طرح کسی کو مال بخشنا چاہیں تو اس طرح کے نہ نہ وصیت جو ہے کسی کو نقصان دینے والا ہو اور نہ قرض نقصان دینے والا ہو ورسین میں سے واقع میں تو اس میں جو آپ کو اس پر عمل کرنا ضروری ہے وشیت من اللہ وارا کی یہ تقسیم اور اس طرح جو قرضے اور وشیت پر پورا کرنے کے بعد مال ورثہ میں تقسیم کرنا یہ اللہ کی طرف سے وشیت من اللہ یا اللہ کا حکم واللہ اللہ کی ذات علیم جاننے والا اور حلیم ال ذات ہے فراغ فرماتے ہیں تل کا حدود اللہ یہ جو اللہ نے وارا کے حقام بین فرمایا ہے یہ اللہ کی طرف سے حد بندیاں اللہ کے حدود ہیں ان پر عمل کرنا بندے مومن پر لازم اور واجب ہے اور میں یوتی اللہ اللہ پر جو شاد اعتعاد کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی کسی بھی مرد میں پلس والا صد میں بھی تو اللہ تعالیٰ اس کو یدخل ہو داخل کرے گا جنات نیسے باغات میں تجری بہتی ہیں چلتی منتھا تنہا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں ایسے خوبصورت باغات میں وہ اللہ ان کو داخل کرے گا خالدینسیا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وزال قلع العظیم اور یہ ان باغات میں پہنچنا ان میں داخل کرنا فوج کامیابی عظیم بہت بڑی تو اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ اللہ جن کو ان جنتوں میں داخل کرے لیکن وہ میاں صلی جو شاید نافرمانی کرے معاشیت کرے نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی کے خواہ وارا کے باب میں ہو اللہ نے جو حصہ مثلاً بہنوں کے لیے کیا بیٹیوں کے لیے کیا جس جس کے لیے کے ہیں اس کو ہم نہ دے دیں دینے کے تیار نہ ہو جیسا ہمارے معاشرے میں آج کا جو ہے پہلے سے بھی ابھی بھی ہے بہن کو ایسا دینے کے لیے بھائی کبھی تیار نہیں ہوتے ماں باپ بھی حادثہ جو ہے بھائی کو بیٹے کو دینے کو ترجیح دیتے ہیں بیٹی کو معروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح شوہر جو ہے اپنی بیوی کا جو حصہ ہیں اس کے وارثین اس کو دینی دینے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ سب جو ہیں اللہ کے حدود کے نا فرمان کے نا ہیں تو ہاتھ و ورثات کے بعد میں اللہ نے فرمائے و میاں صلی اللہ اور جو نافرمانی کرے گا اللہ اس کے رسول کے حکم کی وہ اطاعدہ اور اللہ کی حدود اس کے تجاوز کریں گے اور اس کے مطابق نہیں چلیں گے تو جو نافرمانی کرے گا اللہ اس کے حدود کو توڑے گا یہ قیل و اللہ اس کو داخل کرے گا نارن آگ میں یعنی جہنم میں خالدنفیہ اس میں ہمیشہ رہیں گے کیونکہ جہنم کا عمدہ ایسا آگ میں ہے اس وجہ سے اللہ جہنم کو آخ کا لفت استعمال کرتے ہیں میں زیادہ تر والا اور اس بندے کے جو اللہ کی حدود اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے عذاب المحین عذاب ہے محن ذلت آمیز ان کو و وخار کرنے والا عذاب ہے ان کے لیے ہاں جی یہاں در والا عذاب لکھے درخت والا عذاب نے مہین کی معنی ذلت آمیز عذاب یہ معنی ہے ہاں جی آگے پھر اب یہ آیات کی تفصیل بیان ہو گیا ہاں جی اللہ کی حکم کے بارے میں بیان ہو گیا پھر جو اس پر عمل کریں گے ان کے رالا نے بشارت دے دی جنت کی جہاں کو باغات اور جو نافرمانی کے لیے جہنم کیے وہ سنایا اب آگے کے شاہ سے علیہ تفصیل فرما رہے اسی آیات کی ایک توضیع دوبارہ دے رہے ہیں فرماتے ہیں واحدان طاق الحدین جب کوئی شخص منتقل ہو جاتا ہے ایک شخص کہاں سے مندار الفنا اس دار فن دنیا سے اللہ دار البقاع ہمیشہ باقی رہنے والے گھر کی طرح یعنی دنیا سے فوت ہو جاتے ہیں رحلت کر جاتے ہیں تو حکم کیا اس کے بارے میں خود جمع سب سے پہلے اس کی مال جادات میں سے مقدم کر کے تقسیم ہو اس کفن کو اس کی مال جادات میں سب سے پہلے اس کے کفن کا پیسہ نکالیں گے اور تجہیز ہو اس کے کفن کریں گے اور اس کے کفن کا پیسہ تجہیز ہو اس کی غسل وغیرہ کا اور دفن وغیرہ کے جتنے بھی خرچجات آتے ہیں وہ نکالیں گے من مال اس کے اپنے مال سے ہاں جی ان کا نظام ان اگر وہ خود صاحب مال ہے اس کا مال ہے تو اس کے اپنے مال سے اس کے کفن کا خرچہ اور دفن اور غسل وغیرہ جتنے بھی خرچہ جات آتے ہیں اس سلسلے میں وہ سب اس کے اپنے مال سے نکالیں گے کیونکہ یہی یہ اس کو ملتا ہے اپنے مال میں سے یہ خرچے نکالنے کے بعد سما تو انہوں پھر سب سے پہلے اس کے قرضوں کو ادا کیا جاتا ہے اس کے بعد ان کا نا اس کے اوپر کوئی قرضہ ہو سما ادا پھر ادا کریں گے جو اس نے وصیت کے بسلوسی منات میں لے کر دینا ایک تہائی سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتے بس سلوس سے اپنی جائیداد کے تیسرے ایک تہائی حصے میں سے اس, اس نے اگر جتنا وصیت کیا ہے بسلوس ایک تہائی حصے کا اور بے من منحصوص یا ایک تہائی سے کم کا اگر اس نے وصیت کیا ہے یا سلوک کا کیا ہے تو یہ پورا دینے کا حکم ہے ہاں جی یہ پورا جو وصیت پر عمل کرو پھر قرضے کو اور وصیت کو اور تشریح تفین کے خدشہ پورا کرنے کے بعد ہم باقی مین مال کے مال میں جو باقی رہ گیا بغد تقفین و تشید کا فن کے خرچے نکال کر تشرید کے دفن کے اور غسل وغیرہ کے جتنے بھی حادثے ہاں جاتے وہ اللہ کرنے کے بعد اور قضائے دین دین کو قرضوں کو پورا کرنے کے بعد والوسایہ وصیتوں کو پورا کرنے کے بعد جو باقی رہ گیا کا حق کا تو یہ اس کے وارثین کا حق ہے جو بعد میں رہ گیا اور یہ شکل میں بھی ہو اولاد ہو ماں باپ ہو بیوی ہو کچھ بھی ہو بھائی بہنیں ہو وہ علم یقوں اللہ عبارش اگر اس بندے کا کوئی وارث نہ ہو دور نزدیک کا کوئی بھی نہ ہو تو یہ مال ہی یاطاء تعلق پیدا کرے گا بے بی بیت المال المسلمین بیت الب مصمین سے یعنی پھر تو وہ مال حکومت کے قبضے میں چلا جائے گا حکومت وقت جو مسلمان حکومت ہے وہ اس مال کو قبضے میں لے لیں گے ہاں بیت المال میں شامل ہوگا پھر یہ مال تو یہ ویشیت کے بارے میں احکامات فوت ہو جائے اس کے بارے میں ضروری ایک خلاصہ آیات کی روشنی میں بیان فرمایا اب آگے کچھ لوگوں کو ورثت نہیں ملتی ہے وہ تفصیلات بتا رہے ہیں ولاکان کافراً اگر جو بندہ مر گیا وہ کافر ولاکان کافرن جو بند جو وارشین یا وارشن سے کچھ لوگوں کو وراثت سے محروم کیا جاتا ہے ولاقان اگر ہو اس کے وارث کافر ہو اور زارن یا اس مرنے والے کو نقصان پہنچانے والا ہو اور قاتلن یا ہو یا اس کو قتل کرنے والا اسے اس وارث کے جو, جو بندہ فوتوچ اس کا قاتل و متعمدن امدن اس کو قتل کیا ہو اوکان رخیقن یا وہ رخیقن متمکن فریقی یا اس کے بعد جو ہاں جی چھوڑا ہے وہ غلام ہو متمکن فریق یعنی پکا غلام ہے یعنی اس کے لیے آزادی کا فی کوئی راستہ دو تین راستہ میں بتا رہے ہیں کوئی اس کے بارے میں تو نہیں ہوا پکا غلام ہے اور مدبرن یا ابد مدبر ابد مدبر یہ بھی غلام سے معلوم ہیں آپ نے پہلے باب و تبدیل میں پڑھا ہے وہ غلام جس کے بارے میں مولانا کہا ہے تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہو انتحن دا وفاتی جس کے بارے میں مولانا نے یہ کہا ہو تو اس غلام کو آپ ددبار بیٹھتے ہیں تو اس طرح کا غلام ہو او مکاتبہ نیاپ د مکاتب یہ باب المکاتب نے پہلے پڑھا غلام کے بارے میں مولانا اپنے اس غلام نے جو ہے یا مولانا غلام سے کہا تو میرے ساتھ مقادبہ کرے یا غلام مولا نے مولانا سے کہا اب میرے ساتھ مقاطبہ کریں عام طور غلام تر دن تحریر نامہ کرتے ہیں غلام سے بولتے ہیں میں آپ کتنا پیسہ پہنچا دوں گا آپ میرے ساتھ تحریر نامہ کریں آپ مجھے آزاد کریں مولا اگر ایسا تحریر نامہ کرے تو وہ جتنے پیسہ ادا کرتا جاتا ہے وہ آزاد ہوتا جاتا ہے تو اس کا اپد مکاتب بولتے ہیں اگر کسی کا غلام ابد مکاتب کی شکل میں اب ام ودن یا ام غلط ہو امت یعنی وہ لونڈی جو ہے جس سے خود اسی آکاش سے اولاد ہوا تو اس لونڈی کو مغلط بولتے ہیں یا عمل تو ان میں سے کوئی بھی ہو یعنی غلاموں کی کوئی بھی قسم یا اوپر جو کہا کافی نقصان پہنچانے والا قاتل عمدن ان میں سے کوئی بھی شکل لم یا رسمین ہو وارث نئے کو من ہو اس مرنے والے آمدن کبھی بھی ان میں سے کوئی بھی وارث نہیں ہوگا ہاں ان کو رش نہیں ملے گا اور بندہ غلاموں میں سے کسی کو ملے گا نہ وارث جو کہ وارش میں کافی ہو نقصان پہنچانے والا مرنے والے کو اور قاتل ہو ان کو کچھ رش نہیں ملے گا لیکن اگر ولاؤکان المئی تو کافر ہے لیکن مرنے والا اگر کافر ہے تو پھر اس کے جو وارثین ہے وہ بھی اگر کافر ہو تو واورث وا امن الکافر تو کافر اس سے ارس لے گا کافر کافر کا وارث ہوگا لیکن یہ اس وقت کافر کو کافر اولادوں کو کافر باپ سے ارز ملے گا علم یا کنفرث اگر نہ ہو اس مرنے والے کافر کے وارثین میں مسلم کوئی مسلمان شغاط ولاکان ہی وارث اگر ہو اس کے وارثین میں مسلم کوئی مسلمان شغص تو پھر باقی جو کافروں کو نہیں ملے گا وارث ہے جمیع مالی وارث ہوگا اس کے تمام مال کا وہ مسلمان وارث ہوگا ولم یوں شارق ہو کافر دوسرے کافر اس مسلمان کے ساتھ شریک نہیں ہوگا یہ وجہ کے اس کے کافر ورثہ کو ایک نو کفر کا سزا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے کفر, کفر پر قائم رہنے کا سزا دے رہے ہیں اس کافر کے مال کا وارث صرف یہ مسلمان وارث ہوگا باقی جو کافر وارثین نے اور سب بیٹے ہیں لیکن ایک بیٹا مسلمان ہے تو اس کو اس باپ کا وارث ہوگا شر ہے البتہ یہ اسلامی حکومت کے اندر ہوتے ہی ہو سکتا ہے لیکن اگر کافی ملک میں ہو تو وہ سب کو بار پر تاثر کریں گے یا الٹا مسلمان کو محروم کرے گا ہاں جی آگے فلمات عمل کافرون لیکن جو کافر لوگ ہیں فا ان کا مختلف مختلفین ہے تو دو ہاں جی اگر وہ لوگ مختلف ہوں پھر ملا میں ہاں جی دو کافر ہیں ہاں جی وہ تو وارث ہیں آپ پاس میں لیکن ایک ہندو ہے ایک عیسائی ہے ہاں جی مطلب باپ بیٹا ایک ہندو ایک عیسائی ہے اس طرح ایک یہودی ہے ایک عیسائی ہے تو ایسی صورتوں میں اگر کافی لوگ فائن کا مختلف اگر وہ مختلف ہیں ملال دین میں تو لم تریس تو وارث نہیں ہوگا کل ملت ہر دین والے من غیر ملت اپنی اپنے دین کے غیر سے یعنی تو پھر عیسائی یہودی سے یہودی عیسائی سے باقی جو کمیونسٹ ہو ایسا عیسائیوں سے یہودی سے میں سے کوئی دوسرے سے وہ کافر ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے سے عرض ملے گا ہر ایک اپنی ملت کے لوگوں سے عرض ملے گا غیر ملت سے عرض نہیں ملے گا ایسائی کو ایسائی سے علم ملے گا یہودی کو یہودی سے وارث ہوگا یہودی عیسائی کا ایسائی یہودی کا ستارہ تارہ پرس ان دونوں کا علم سے کوئی ایک دوسرے کا وارث نہیں ہوگا ساتھ اس سے فرماتے ہیں لما کالیہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ کے نام جل کے پیاری نبی صلی اللہ, اللہ نے فرمایا لاتوارساں بین ملتین دو ملتوں کے درمیان دو مختلف ہاں مذاہب کے درمیان جو ہے کوئی عرص نہیں ہے وسنین کا نا ابو الاخوا ہوں یہودین یا یہودی ہو او نسرانی یا نسرانی ہو عیسائی ہو ہاں ہو اور صاحبون صاحب یا جو ہیں اچھا یہ ان میں سے کوئی بھی ہو ہاں جی بت پرس ہو یہودی میں سے کوئی ایک دوسرے کا وارث نہیں ہوگا بت پرس اور عیسائی کا نہیں ہوگا جیسا نسرانی جیسوجی اور بت پرس کا وارث نہیں ہوگا اسی طرح ان میں سے کوئی بھی دوسرے کا وارث نہیں ہوگا اب اعلی کتاب میں ایک گروہ صاعبین کے نام سے ستا پرس کے عنوان سے ان کے بارے فرماتے ہیں وہ صاعبون اور صابعن اور ستارہ پرسوں کا نصارہ یہ لوگ ایسا جیسا فی الحقام شریع آقام میں یہ لوگ ایسا جیسا ہے تو تو پھر یہ لوگ جو ہیں اب ایسا جیسا یہ بھی ایک الگ اپنے پر ایک الگ مذہب ہے تو یہ لوگ بھی عیسائیوں سے یہودیوں سے اور پرستوں سے ان کو ارس نہیں ملے گا امن مسلمان یہ جو دو دوسرے عادیان ہیں وہ ایک دوسرے سے عرص نہیں ملے گا لیکن مسلمان فاواری شمین ہوں لیکن مسلمان کو ان میں سے ہر ایک سے ارس ملے گا ایک شہص سے مثلا ایک بات خدا نس سے پہلے عیسائی اب اس کے بیٹا مسلمان ہے تو اس کو اس باب سے رس ملے گا ہاں اسی طرح باقی مثالیں فواری شبن تو مسلمان ان تمام دوسرے ملتوں سے ان کو رش ملے گا یہ اسلام کی شرافت کی وجہ سے چونکہ اللہ کا پسندیدہ دین جو ہے اسلام ہے ہاں جی اسلام کو اللہ نے یہ حقوق دیا ہے یہ برتری دیا لیکن وہ ہم یہ تو لیکن دوسرے جو مل ہیں وہ لوگ لا رسو من المسلم وہ مسلمانوں سے ارس نہیں لے جائے گا وہ وارث نہیں ہوں گے مرانسلم مسلمانوں کا انہیں مسلمانوں سے کوئی رش نہیں ملے گا لیکن مسلمانوں کو ان سے رس ملے گا البتہ یہ کسی اسلامی ملک میں ہو چاہے اسلامی نظام حاکم ہو تو یہ احکامات نافذ ہو سکتا ہے ورنہ دوسرے دوسرے ممالک میں جو ہاں جی جہاں جس ملک کا حکم نظام چل رہا ہے جس ہاں جی وہاں انہی کا حکم چلے گا اور کسی ملک میں عیسائی نظام چل رہا ہے کسی ملک میں یہودیت کا نظام چل رہا ہو ان کے قوانین کے تھرو کہیں بر پرسوں کا ہندوستان میں جیسے ان کا اپنا ہے تو اسی حساب سے چلے گا وہاں مسلمانوں کے سارے احکام نافذ نہیں ہوگا لیکن جہاں اسلام کی حکومت ہوگی جہاں دین مسلمانوں کی حکومت ہوگی وہاں جو ہے وراثت کا یا تقسیم کا یہ طرقہ ہے جو بیان ہو گیا دو مختلف ادیان کے بارے میں ہاں جی وہ فرمائے مسلمانوں کو دوسروں سے وارث اس ملے گا دوسرے ادیان کو مسلمانوں سے نہیں ملے گا اور دوسرے ادیان بھی خود ایک دوسرے کا وارث نہیں ہوگا ہاں ایک باپ یہودی ایک ایسائی ہے تو اس عیسائی کو یہودی باپ سے نہیں ملے گا اس طرح باراک بھی باقی ادیان میں بھی تو الحمد للہ جو ہے باب الوراثت کا یہ پہلا باب آپ لوگوں کو مختصر توضیع کے ساتھ آپ لوگوں تک پہنچا دیا اور اس کے بعد جو دو باب ہیں وہ بھی اسی وراثت کے مختلف جو حصے ہیں ہاں جی حکومت کے بارے میں تفصیلات ہیں انشاءاللہ وہ ہم آگے پڑھا دیں گے آپ لوگوں کے انشاءاللہ اللہ کی مدد سے